جو لوگوں کو دکھاتے ہیں اور برتنے والی چیز لوگوں سے روکتے ہیں ان منافقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب کوئی مخلص مسلمان ان سے گھر میں برتنے والی کوئی چیز عارضی استعمال کے لیے مانگتا ہے جس سے دینے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور مانگنے والے کی عارضی ضرورت پوری ہو جاتی ہے جیسے ڈول کلہاڑی اور ہانڈی وغیرہ تو وہ مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں نہیں چاہتے کہ مومنوں کو ان کی کسی چیز سے فائدہ پہنچے اور چونکہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا اس لیے انہیں ثواب کی لالچ بھی نہیں ہوتی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان چیزوں کی ترغیب دلائی ہے نمبر ایک یتیموں اور مسکینوں کو خود کھانا کھلانا اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلانا نمبر دو پنجگانہ نمازوں کو ان کے متعین اوقات میں پورے اخلاص اور خضو کے ساتھ ادا کرنا نمبر تین تمام اعمال حسنا کی ادائیگی میں رضائے الہی کی نیت کرنا اور ریاکاری اور نام و نمود سے قطعی طور پر دور رہنا نمبر چار زندگی میں کار خیر کرتے رہنا اور اپنے پڑوسیوں اور مسلمان بھائیوں کو اپنی چھوٹی چیزوں سے فائدہ پہنچاتے رہنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے